آپ کے سامنے مکمل بات آ چکی تھی کہ فجر کی اذان کیا چلی فجر سے پہلے ہیچ آ سکتی ہے یا نہیں دو مسلک آپ کے سامنے آ چکی ہے پہلے مسلک جو کہ اعمہ چلاسا دیگر حضرات کا تھا کہ پہلے بھی دی جا سکتی ہے اذان دوسرا مسئلہ کہ اعظم مامعظم امام محمد علی نما احناف کا ہے اور اس طرح ہمارے ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ ان حضرات کا مسئلہ یہ تھا کہ فجر کی اذان کے لیے فجر سے پہلے محلو نہیں ہے اگر کسی نے دے دی تو وقت کے اندر اس کا دوبارہ اعداد لازم اور ضروری ہے دیگر نمازوں کی طرح تو میں نے بتایا تھا کہ ان کے نو دلیلے ہیں تو ان میں سے ہم آج دیکھتے ہیں کہ تین چار پانچ چھ جہاں تک بھی ہم جا سکے وقت کے اندر اندر جانے کی کوشش کریں گے تو ان حضرات کا مسئلہ وہ خالقوں کی ذال کا خرون سے بتا دیا ہے کہ آپ کے سامنے کہ خالقوں کی ذال کا خرون سے مان اعظم رحمۃ اللہ علیہ امام محمد اور سلطیان سوری رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری ابراہیم نقی وغیرہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اذان فجر تلے نہیں ہے جس طرح کے بقیہ تمام نمازوں کی اذان وقت سے اگر دے دی جائے تو اس کا وقت کے اندر اعداد ضروری اب ان کے تو انہوں نے کیا ہے اس معاملے میں تو انہوں نے کہا کہ رضی اللہ عنہ کی جو ازان تھی یعنی پہلے ازان دیتے تھے وہ جو اذان کی وہ نماز کی اذان نہیں تھی بلکہ وہ رات کے وقت اذان دی جاتی تھی جیسے آگے تفصیلات آئیں گی وہ اس لیے تھی کہ جیسے آگے روایت آ رہی ہے تاکہ جو لوگ سو رہے ہیں ان کو متنوع کرنے کے لیے اور جو لوگ عبادات اخبارات ہیں, ہی ہیں تاکہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں اور صحیح کریں یہ ان کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتی تھی یہ نماز کی لیے نہیں کی لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ یہ اذان قدر ہے یہ بات درست نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس پر نو دلائیں پہلی دلی یعنی یہ ہے کہ آزان بلال جو ہے اس کو مختلف روایتوں مختلف شبدوں کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ کارانوں کی جو آزان ہوتی تھی وہ کس لیے تھی وہ فجر کے لیے نماز کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ کسی اور مقصد کے لیے کون کون سے مقاصد کے لیے تھی آگے آپ کے سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلے روایت میں یہی ہے کہ لیر غائب ولینت تاکہ جو غائب ہیں، عبادات وغیرہ میں مصروف ہیں وہ کیا ہو جائیں واپس گھروں کو لوٹ آئیں اور جو سو رہے ہیں وہ کیا ہو جائیں جار ہو جائے بیدار ہو جائے دیکھیے ذرا کالا وقت پدا کروں شجاع بن وليد شجاع بن وليد واللخ قال حدثنا محمد بن عامر ابن يونس قال حدثنا اسحاق بن محمد ح فبدي قال حدثنا نصر المرزوق ح اتقويل سند کے لیے ہے معلوم ہوگا قال حدثنا مایمن قال حدثنا مروان ح فبدي قال حدثنا فاضل قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا زهير ثم استمعوا جميعا فقالوا ان مشرف ہو جاتی ہیں آگے دلیل مسعود کی روایت کی عبد <تصح> اللہ محسوس فرماتے اذان اللہ اللہ <صحوری> نہ روکے یعنی اگر کوئی شہری کر رہا ہے تو اگر بلال کی اذان ہو جائے تو وہ اپنی شہری سے نہ روکے اس لیے کہ بلال جو اذان دیتے ہیں یعنی راب کی, کی بنیاد پر جنازی کا کا یہ عبادت کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو وہ کیا ہو جائے واپس گھر کو لوٹ کر کیا کریں سہری کریں ولیم کا بے اور جو سو رہا ہے وہ کیا کرے اپنا نیند سے پیدا ہوتے صحابہ کراہ میں مختلف طرح کچھ کیا کرتے تھے راہ میں رات کے شروع حصے میں سو جاتے تھے آخری حصے میں آباد کرتے تھے پھر کچھ پہلے حصے میں ہی بازار کرتے تھے آخری حصے میں کچھ سو جاتے تھے حضرت بلال کی کوئی پوری رات تک عبادت کرتے تھے یہاں تک حضرت بلال کی اذان سن کر اس کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ کر جا کر اپنی ضروریات پوری کرتے تھے ٹھیک ہے سہری وغیرہ کرتے تھے ہم کے متعلق وقال یہاں تک روایت یعنی مکمل ہو جاتی ہے اور آگے جو بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت بلال کو بتایا کہ صبح صادق اور صبح و کے حوالے سے یعنی آگے تذکرہ ہے کہ ایک جو روشنی ہے وہ صبح و ہوتی ہے آپ نے فقہ کے اندر بھی پڑھا ہوگا کہ ایک صبح و کاغب کی روشنی ہوتی ہے اور ایک صبح صادق کی صبح و کاغب کی روشنی ہوتی ہے وہ لمبائی میں ہوتی ہے سولھ ہوتی ہے اور وہ صبح صادق نہیں ہوتی وہ صبح کازے ہوتی ہے اور جو صبح صادق کی جو روشنی ہوتی ہے وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے وہ چوڑائی میں ہوتی ہے افک پر ٹھیک ہے کہ نہیں وہ علامت ہوتی ہے صبح صادق کی دو. اسی کے حوالے سے لئی سلفر ہاں کا جا وہ ہاں کا جا کہ فجر یعنی فجر اور صبح ایسے ایسے نہیں ہوتی پیجامہ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملایا اور دونوں کو کیا کیا جدا کیا یعنی بتلایا کہ ایسے نہیں ہوتی صبح ایسے ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ایسے ایسے نہیں ہوتی کیا مطلب بتلایا یعنی میں مشکل ہوگی توار کا تن کی زہر والی جو روایت ہے اس میں خاص طور پر یہ راغی ہے, کہ زہر جو ہے یعنی انہوں نے خود اپنے ہاتھ کو یعنی کیا کیا اوپر بلند کیا اپنے ہاتھ کو انہوں نے چوراہی میں کیا کر دیا پھیلا دیا زمیر نے کہ یعنی یوں جب روشنی کیا ہو جائے پھیل جائے آپ کو بتا تو نہیں سکتا تو اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کیا کہا کہ بتلا اس حدیث کا خلاصہ حضرت عبد اللہ مسعود کی روایت ہے کہ حضرت بلال کی جو اذان تھی وہ اذان فجر نہیں تھی لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ بھائی فجر کی آزان کو بھی فجر سے پہلے جائز ہے بھی جا سکتی ہے یہ بات درست نہیں ہے جو بلال کی جو تھی, وہ, فجر کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ کس لیے غائب ہے وہ حاضر ہو جائے اور یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پہلی دریف حرسب اللہ میں مسود کی روایت ہے ہماری تذکرہ ہے کہ, تذکر کہ بلا کے جو آزاد تھی وہ کس لیے تھی فجر کی نماز کے لیے نہیں تھی بلکہ لوگوں کو متنوع کرنے کے لیے تھی اور اس لیے تھی کہ تاکہ جو غائب ہے وہ لوٹ آئیں اپنے گھروں کی طرف پر اپنی ضروریات پوری کریں ایک دلیل دوسری دہلی یہاں سے واقع ہوتی ہے یہ نمبر دو دلیل ہے یہاں سے کہ ایک مرتبہ علیہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان اذان دینے کے بعد جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم واپس جاؤ حکم دیا کہ بلال سے کہو کہ واپس جائے اور جا کر یہ اعلان کرے کہ میں سو گیا تھا اور میں نے اٹھ کر غفلت میں کیا کر دی ہے اذان دے دی ہے لہٰذا جس نے کھایا نہیں ہے وہ مزید کھا لے اور جو یعنی جس طرح کیا کہتے ہیں اس یعنی جو روزہ دار ہیں انہوں نے اگر کچھ کھانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کر لیں کھا لیں اور جو لوگ نماز پڑھنا چاہتے نہیں یعنی کی نماز کو ابھی پڑھ لیں کیوں کبھی وقت باقی ہے یہ رحمۃ اللہ نے عمر روایت کر رہے ہیں ٹھیک ہے کون سی والی کہ ایک مرتبہ حضرت دلال اذان دینے کے بعد آپ کے پاس آئے آپ نے کہا کہ واپس چلے جاؤ اور جا کر دوبارہ یہ اعلان کرو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یعنی میں سو رہا تھا غفلت مڑ کر میں نے اذان دے دی ہے لہذا اب وقت مزید باقی ہے جس نے کچھ کھانا ہے وہ کھا لے جس نے کی نماز پڑھنی ہے وہ پڑھ لے اب یہ والی جو روایت ہے اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ اذان فجر وقت سے پہلے دینا جائز نہیں ہے اگر یہ پہلے جائز ہوتی درست ہوتی تھے پھر اس کو درست مان لیا ہوتا پھر یہ کہنا رت بلال کو یہ کہا کہ دوبارہ جا کر آپ کیا کریں اعلان کریں لوگوں میں جا کر یہ اعلان کرو کہ بندہ سو گیا تھا اور سونے سے پھر غفلت مڑ کر اس نے کیا کر دی ہے اذام دے دی ہے لہذا جو کھانے والے ہیں وہ بھی اپنا کھانا جاری رکھیں جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ کیا کریں اپنی نماز جاری رکھیں اب آپ نے یہاں پر حضرت بلال کو دوبارہ واپس بھیجا ہے تو گویا اس پر فرمائی ہے کہ وقت سے پہلے ازان دینا درست نہیں ہے اذان بول ہی نہیں سکتی کہ آپ جائیں دوبارہ بھی اعلان کریں اور پھر جب وقت ہوگا دوبارہ ازان جیسے اور اس طریقے کو فخلے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے پہلے آپ, آپ کو اذان دیتے ہیں کہ تم اس وقت رہو کھاؤ پیو یہاں تک عبداللہ اپنی کر دیں ازان دے دیں کل کے دلائل میں آپ نے عبداللہ تھوڑی روایتیں پڑھی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں تو اب فضا طالب کہ وہ بلی جو نقل فجر جس پر آپ نے لکیر فرمائی ہے کہ وقت سے پہلے کیوں دی جی گئی حضرت حضرت بلال قبل وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو جا لوٹ جائے پناگا کرے حضر بلال کو کیا حکم فرمایا کہوالے کہ یعنی سے بات اعلان کرے کہ میں کیا کر رہا تھا سو گیا تھا ٹھیک ہے بندہ سو گیا تھا فس حضرت دلال واپس لوٹیں فس اعلان کیا کے اب یہ روایت سے ماں کرنا جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ٹھیک ہے یہ ابن عمر ہیں جو رب سلم سے ذکر کر رہے ہیں روایت کر رہے ہیں وہ بھی جو پہلے ہم نے ذکوا ہوا من من قدر وہ اس سے پہلے ذکر کر قر... روایت کر چکے یہ, مقال... مقال... یہ کر رہے اور ایک پہلے والی روایت جو ہم نے ذکر کی ہوئی ہے بلا دیتے ہیں اپنے فسبت بلاذ دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس روایت کو دیکھ کر پتہ یہ چلتا ہے فسابت بلا علقہ ثابت ہوئے سے یہ کہ من من ہوا لغیر جو طلوع فجر سے پہلے پہلے جو اذان مباح ہے, جائز ہے وہ ہو والی اذان ہے جو نماز کے لیے نہیں ہے مکانہ قبل فضل مباہ لہو کی جو ان کے لیے بلال کے لیے جو اذان مباح تھی جو جائز تھی وہ ہو والی اذان کی ہوئی رشتہ وہ نماز کے علاوہ کے لیے تھی یعنی وہ والی کہ جس سے کھانا پینا منع نہیں تھا لیکن وہ کرا ہوا نہیں ہے لیکن وہ کہ جس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر فرمائی اس فال انہوں نے اس ہو کہ جب انہوں نے ایسی اذان دی فجر سے پہلے پہلے تو کا علیہ السلام تو یہ فجر یہ نماز فجر کے لیے تو دو روایتیں ہیں رسد اللہ نے عمر صحیح تو پہلے والی جو روایت تھی وہ, وہ والی اذان ہے کہ جو نماز کے علاوہ کے لیے مبارک وہ نماز کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کو یوں تعبیر کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے تھی اور ان کو متنطع کرنے کے لیے تھی لیکن یہ جو روایت ہے کہ جس میں آپ نے نکیل سے دوبارہ اعلان کروایا تو یہ نماز اذان کون سی تھی کہ آپ نے منع فرمایا کہا کہ یہ نماز والی یعنی اذان ہے یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز والی جو اذان ہے وہ وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی اگر بھی جا سکتی ہوتی تو آپ نکیر نہ فرماتے دوبارہ آپ اسے اعلان نہ کرتے اسی دن کو بھی دیکھ لیں اسی سے متعلقہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ہی اپنی بہن حفصہ سے روایت کر رہے ہیں حضرت حفصہ دن کی عامر ہے جو وہ فرماتی ہیں کہ جب مغل اذان تھا رہتا فجر کی آپ دو لطفی فجر کی پڑتے تھے مطلب کی طرف سے حرام ہو جاتا جا تھا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اذان فجر حقیقی معنی میں ہوتی ہے جو نماز کے لیے ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے جو تولوع فجر کے بعد ہوتی ہے صلی فجر سے پہلے جو اذان ہوتی ہے وہ کس کے لیے نہیں ہے وہ نماز فجر کے لیے نہیں ہے کیا روایت की کی؟ وہ کہتی ہیں کہ آپ جب اذان फजर हो जाती थी تو آپ مطلب دو پڑھتے تھے پھر آپ مزے کی طرف چلے جاتے ہیں اور کھانا حرام ہو جاتا تھا مطلب کیا فجر شروع ہو جاتی تھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ آسان جو ہے جو نماز پڑھی ازارا فجر کی تو وہ پہلے نہیں ہوتی دیکھئے دلیل نمبر تین کو یہاں سے دیکھیں وقت رویان تھا یہاں سے تیسری دلیل ہے یہ اپنے پاس نوٹ کیا کریں کہاں سے دلیل ایک ہے کہاں سے دو ہے کہاں سے تین ہے کبھی کبھی ہمیں شکر و جانتا آپ سے دبر شکر و جانتا ما یونس قال حتثنا ریوبنا معبد قال <سؤال> حتثنا عفیداللہ عفیداللہ ابن عمرنا نمسل کریم الجزری عنا فیانان ابن عمر رضی اللہ تعالی عمان حفظت ابن عمر رضی اللہ عنہم عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا ادن الموازن بیل فجر قامت صلی اللہ رکاته الفجر اجم وزن نے آزان دی فجر کی تو پڑے ہوئے پڑی کی نکل گئے ازان نہیں دی جاتی تھی صبح ہو جاتی تھی قرآن ہیں جو حفصر علی اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہے ہیں اللہ جو فجر کے آپ کا جو حکم تھا بھی ایسے ہی تھا کہ جیسے بھی روایت پڑی کہ وہ کیا کرے لوٹ اور اعلان کرے پتہ چلا کہ یہ دونوں روایتوں کو ملا کر پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ فجر سے پہلے اذان کو نہیں جانتے تھے یعنی فجر سے پہلے کی جو اذان فجر سے کوئی اذان دی جاتی ہو یہ متعارف نہیں تھی جانے کا اذان اگر وہ لوگ ان کی عادت میں پہلے بھی آزان کو جانتے ہوتے تو لما تو پھر وہ اس اعلان کے محتاج نہ ہوتے اندنا انما لئے لئے اب اس اعلان سے کیا مراد یہ اعلان کیوں کروایا گیا تو کہتے ہیں شار علامہ طرف سے چونکہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہے ہیں دو طریقے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہ اعلان آپ نے کیوں کروایا ربد دلال سے کہ جا کر یہ کہیں کہ اللہ انجل دو بجے سمجھ میں آتی ہیں ایک انما بتا کو بتا دے بادو کا مطلب یہاں تک کیا من من نماز پڑھے جو ان میں سے چاہتا ہو آسرا چاہتا ہوں تحجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ تحجد کی نماز پڑھے بنا یوم سے اور نہ روکے کوئی اس سے کہ جس سے روزہ دار رکتا ہے کیا مطلب کہ اگر کوئی کھانا کھانا چاہتا ہے تو وہ کھانے کو جاری رکھے کیونکہ کھانے سے کون رکتا ہے سائن رکتا ہے تو سائن جن چیزوں سے رکتا ہے تو ان چیزوں سے تم نہ روکو کھانا بھی شامل ہے جیزر بھی چیزیں شامل ہیں تو یہ تین دلائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں جن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اذان فجر جو ہے کیا کہتے اس کو اذان فجر مشروب نہیں ہے اگر کوئی ہے تو وہ اردان فجر نہیں ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے ایک احتمال تو آپ کے سامنے یہ بلا آ کہ ایک احتمال ہمیں تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو اعلان آپ, آپ نے کروایا ادب بلال تو اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ لوگوں کو بتلانا مقصود تھا اس اعلان کا کہتا کہ لوگ یہ نہ سمجھ جائیں کہ فجر ہو گئی ہے وَقَدْ يَكُونَ بِلَالٌ كَانَ كَانَ دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کی کیونکہ کچھ نظر کمزور ہو گئی تھی عبداللہ تھے ہی نگلے لیکن کمزور ہو گئی تھی تو یہ کبھی کبھی ایسے وقت میں اذان دے دیتے ان کو یہ لگتا تھا کہ فجر شروع ہو گئی ہے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں تھا ٹھیک ہے کہ نہیں دلیل کا وقت یہ بلال دوسرے اہتمام اس میں یہ بھی ہے کہ کانفی وقت حضرت بلال جو ہے ایسے وقت میں کبھی اجام دیتے کہ کانا یار ان فجر ہے ان کو لگتا تھا کہ فجر سلو ہو چکی ہے ایسا ہوتا نہیں تھا ایسا کیوں ہوتا تھا کہ ان کو لگا کہ فجر طلوع ہوگی اور ایسی ہوتی نہیں تھی بسر ہی ان کے نظر کے کمزوری کے ان کی کمزوری کی وجہ سے نظر کمزور ہو گئی تھی کس بات پر دری محدن ابو داود احمد ابنی فادم خالح شاہ علی تمے بلال کی اذان دوتے میں نہ ڈالے بسر شی اس کی نظر میں مسئلہ ہے یعنی اس کی نظر کیا ہے کمزور ہے اس بات پر دی گئے تو اب دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ اعلان اس لیے کروایا کہ چونکہ ان کو لگتا یہ تھا کہ فضر ہو گیا نا کہ حقیقت میں فجر طلوع نہیں ہوئی تھی اس لیے جو ہے وہ دوبارہ اعلان کروایا اس کو مکمل کر لیتے فدر لگا لیتا الا ان بلالت کر کے اس بات پر لال جو تھے وہ فجر کا ارادہ کرتے تھے لیکن وہ فجر ہی کا ارادہ کرتے تھے لیکن ان سے غلطی ہو جاتی فیوقف بسر ہی امر عمر اللہ, سلم اللہ يعمل لوگوں کو حکم دے دیا کہ وہ ان کی پر عمل نہ کرے اذ کان من عادت ہی الحطا اس لیے ان کی عادت کیا ہے اب غلطی کی لذا بسر ہی نظر کی کمزوری کی وجہ سے تین دریا آپ کے سامنے آ چکی ہیں احناق کی اور دیگر حضرات کی اللہ تعالیٰ السلام علیکم وآلہ.